السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسے لائبریری رحمانیہ مزید بورا فین کراچی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدٌ وَرَسُولٌ أَمَّا عَبَادُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْغَدِيْهَ دِيُ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وَكُلَّ فِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْمَارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله الصميل لني من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْخَوْقَوْنِي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر تبارك الذي بيده الملك الله وکالبی وسلم ہمارے معاشرے میں آج کل ہر شخص ہر آم و خاص ایک بات کا شدت کے ساتھ رونا دھونا کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ میری معیشت بڑی کمزور ہے گھر کے حالات بہت کمزور ہے. میرے کام کاج میں برکت نہیں ہے میری زندگی بڑی محدود ہے میرے پاس وقت بڑا مختصر ہے بے چینی سی ہے ان چیزوں کے تعلق سے آخر وہ کیا وجہ ہے جو چیز انسان کو بے چین اور بے سکون کر دیتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو انسان کو سکون اور چین عطا کر دیتی ہے اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت جو اسلام کی روح ہے اگر وہ کسی ذرے کے اندر آ جائے تو وہ ذرہ پہاڑ جیسا کام کرتا ہے اگر وہ چیز پہاڑ جیسی چیز کے اندر بھی نہیں ہے تو اس کی حیثیت ذرے برابر ہے اگر کسی انسان کے وجود کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو وہ انسان ایک زندہ لاش کی طرح ہے کیا چیز ہے وہ وہ اللہ تعالی کا فضل اللہ کی رحمت برکت ہے برکت کیا چیز ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ برکت کن کن چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے کون سا زمانہ مبارک ہے کون سی جگہ مبارک ہے کون سی اشیاء مبارک ہے کون سی شخصیات مبارک ہے کون سے اعمال مبارک ہے کس وجہ سے برکت آتی ہے اور کس وجہ سے یہ برکت جاتی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر یہ جو پہلو ہے بڑی ہی عظیم اور بڑی شان والا ہے یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے بلکہ ہماری قوم کو ایک عرصے سے بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا کیے ہوئے ہے وہ اسی چیز کا نہ ہونا ہے ہمیں ہم سحر شخص کے ذہن میں ایک بات ہے کہ کثرت ہونی چاہیے کسی بھی چیز کی کثرت ہو مال ہے تو کثرت سے ہونا چاہیے اولاد ہے تو کثرت سے ہونی چاہیے اعمال ہے تو کثرت سے ہونے چاہیے سفر ہے تو کثرت سے ہونے چاہیے کثرت کوئی خیر کا باعث نہیں ہے خیر کا باعث کیا چیز ہے برکت اللہ سے کثرت نہیں برکت کا سوال کرنا چاہیے برکت کی سب پہلے ہم تعریف کرتے ہیں پھر اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں برکت اگر لغبی اعتبار سے اس کا جائزہ لیا جائے تو تین لفظ ہیں یہ تین حرف ہے بار کا برک عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بر اب جب اون اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے ہلینا سب تقام وسط کر رہا اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے ہلینا تو کہا جاتا ہے برک البا عید اپنی جگہ پر اور برکت کا لوگ بھی مانا ہے ٹک جانا کسی چیز کا ٹھہر جانا اور دوسرا معنی ہے بڑھنا کسی چیز کے اندر اضافہ ہو جانا برک ہاس کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے ٹک جاتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی تو یہ برکت جس چیز کے اندر آ جائے وہ چیز قائم رہتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی وہ چیز سبات پکڑ لیتی ہے استقامت پکڑ لیتی ہے استمرار اس میں آ جاتا ہے وہ چیز ضائع نہیں ہوتی وہ ختم نہیں ہوتی شریع اصطلاح کے اندر تین چیزیں برکت کا نام ہے تین چیزیں النمو کسی چیز کا بڑھتے چلے جانا اسبات دوسری چیز اس چیز کا بڑھنے کے ساتھ ساتھ قائم رہنا اس کا ساتھ نہ چھوڑو قائم رہے اور تیسری ہے تسرت الخیر خیر اور نفع کا زیادہ ہونا باعث سے نفع بننا بڑھتے چلے جانا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا جب تک ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے یہ تین چیزیں ہیں برکت کا نام اندازہ لگائیے یہ برکت کتنی زبردست چیز ہے کہ جس انسان کو حاصل ہو جائے یہ برکت جس چیز میں آ جائے وہ چیز اس کے پاس ہی رہے گی پھر کمی نہیں ہوگی بڑھتی چلی جائے گی اور وہ چیز جب اس کے پاس آئے گی تو اس کے لیے نفع مند ہوگی اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گی اس تعریف سے اندازہ لگائیں جسے برکت مل جائے اسے زندگی کا چین اور سکون اور اطمینان حاصل ہوگی اور جس کے نصیب میں گنا ہوئی اسے چین سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا اب اس تاریخ پر اگر ہم ذرا اس طرح جائزہ لیتے ہیں انسان کی عمر ہے اس میں برکت کیا ہوگی اس میں برکت یہ نہیں ہے کہ اس کی عمر اسی سال ہو اس کی عمر سو سال سے تجاوز ہو نہیں عمر میں برکت یہ ہے کہ اس کی عمر چھوٹی ہے لیکن کام اتنے زیادہ کر چکا ہے کہ لمبی لمبی عمر والے وہ کام نہیں کر پاتا سلف سالم کی تاریخ کو پڑھ لیں امام شاہی رحمہ اللہ اٹھاون سال عمر تھی لیکن جو کام کیا ہے جو علمی کام کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ دیکھ لیں ابن القیم دیکھ لیں ہمارے جو اسلاب گزرے ہیں پیچھے چلے گئے قرون اللہ کے اندر تھوڑی تھوڑی عمریں پائی ہیں لیکن کام اتنے زیادہ اور اتنے عظیم کیے ہیں کہ ایک لمبی لمبی عمریں پانے والے بھی وہ کام نہیں کر سکتے یہ ہوتی ہے برکت آپ کو عمر کا مختصر سا دورانیاں ملا ہے لیکن آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر وہ بڑے بڑے عمل کیے اسلاف نے مختصر سی عمروں میں ایسے ایسے علمی کام کیے ہیں اگر ان کی ایک کتاب کو لے کر بیٹھ جائے ہم اسے پڑھنے لگ جائیں تو ہماری عمر ختم ہو جائے وہ کتابیں ختم نہ ہو لیکن انہیں ملکی ہے مال اس میں برکت کیا ہے ایک مال اتنا زیادہ آپ کے پاس لیکن آپ کی نیت اور پیٹ نہیں بھرتا اس کا مانا اس میں برکت نہیں ہے آپ کے پسا پاس وسائل بڑے محدود ہیں ذرائع بڑے محدود ہیں مال بڑا مختصر ہے لیکن آپ کو اللہ نے تناب کی توفیق دے دی ہے میرے لیے کافی ہے آپ کو اسی مال میں سکون اور چین ہے ہرس اور لالچ نہیں ہے اللہ تعالی نے اس مال میں آپ کے لیے برکت رکھ دی ہے کہ وہ تھوڑا سا مال آپ کے دنیاوی اغراض کو پورا کر رہا ہے وہ سمجھ لیجیے یہ برکت ہے لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے آپ کے اغراض پورے نہیں ہو رہے آپ کی نیت آپ کا ہرس ختم نہیں ہو رہا بڑھتے ہی چلے جا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے یہ ہرس ایسی ہے یہ لالچ ایسی ہے مال کی کثرت ایک ایسی چیز ہے جو خیر سے مار ہوئی ہے بچے تو بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کو سکون اور چین نہیں ہے اولاد کی کثرت سے آپ کو چین ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں ایک اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے بے فکر کی زندگی گزارنی چاہیے لیکن جب آپ پھر بھی مشکل میں ہو مصیبت میں ہو تو آپ کے اولاد تو ہے لیکن آپ کے لیے برکت کا باعث نہیں ایک بچہ اللہ نے آپ کو دیا ہے لیکن آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے آپ سکون اور اطمینان کے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے باعث برکت بن چکا ہے یہ برکت ہے آپ کو نفع ملے آپ کے لیے خیر کا باعث ہو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے اور بڑھتا چلا جائے اس کی اہمیت کیا ہے برکت اس کی اہمیت یہ ہے کہ شریعت نے کوئی خاص موقع ایسا نہیں چھوڑا جس میں برکت کے الفاظ کو شامل نہ کیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ برکت کا جو معاملہ ہے وہ دعا کے ساتھ بھی قائم رہے سب سے زیادہ جو کلمہ ہے مسلمانوں کو بطور تحفے کے دیا گیا ہے وہ السلام ہے سب سے زیادہ پھیلانے والا پھیلنے والا ایک دوسرے کا تحفے بھی دیا جانے والا اگر کلمہ ہے تو السلام علیکم غور کریں اس پہ کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا دے رہے ہیں آپ تین دعائیں دی ہیں اللہ کی سلامتی تم پر ہو اس کی رحمت تم پر ہو اس کی برکت تم پر ہو جواب جوابلم دینا ضروری ہے والم السلام وہ رحمت اللہ و سلامتی تم پر بھی ہو رحمت ہے تم پر بھی ہو برکت ہے تم پر بھی ہو اگر ہر شخص امانت داری کے ساتھ سلام میں یہ پورا جملہ بولنا شروع کر دے جواب میں امانت داری کے ساتھ پورا جملہ ادا کیا جانے لگے تیس نیکیاں بھی ملے گی سلامتی کی دعا بھی ہے رحمت کی دعا بھی ہے برکت کی دعا بھی ہے کشیا کیوں آیا میں اطمینان کیوں نہ پیغام بلا دیا مسافر کرنے کی حد تک ہے دور سے ہاتھ کو اشارہ کر دیا جائے گا یا اگر کسی نے بہت کچھ بھی کہہ دیا تو السلام علیکم اس پر بھی اس نے احسان کر ہے یہ مبارک جملہ ہے مبارک جس میں برکت کو اللہ نے رکھا ہے اس سے برکت آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے آپ برکت کی دعا کسی کو دے رہے ہیں اور اس سے برکت آپ کے پاس آ رہی ہے تو برکت کی دعا دے بھی رہے اور برکت کی دعا لے بھی رہے دوسرا موقع درود ابراہیم ہے کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے کثرت سے بلکہ جمعرات کا جب اختتام ہو جمعے کی رات شروع ہو جائے تو یہ رات اور دن ایک ایسا مبارک ہے جس میں کثرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے نماز کا حصہ ہے اذان کے بعد درود پڑھنا ہے صبح شام کے ازکار میں درود ہے اور اس میں کیا ہے برکت کے الفاظ ہے اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم علی ابراہیم نماز کے اندر کشا کے اندر السلام علیکم ائنبی و رحمت اللہ وبرکاتہ برکت کی دعا ہے تو آپ نے اللہ بارک علی محمد العل محمد آل محمد سے کیا براد ہے ایک تو وہ جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور دوسرا آل محمد سے قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص ہے جو متبع رسول ہے برکت کی دعا کر دی ہے اس کے بعد ایک اور موقع آپ رات کو کنو کے فتر میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں برکت کی دعا ہے بارک لیفے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے جو مجھے عطا کر دیا اس میں برکت نازر فراہم آپ کو مل چکی ہے اگر وہ برکت سے خالی ہے تو آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہو سکتی اگر اس میں برکت آ گئی تو آپ کے لیے مفید بن جائے گی برکت کمانا ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز نفامند بن جائے تو آپ دعا کر رہے ہیں. استخارے کا حکم ہے استخارہ کرے اپنے کام شروع کرنے والے اپنے رب سے سب سے پہلے مشورہ کرے وہ سب سے بہترین مشورہ دینے والا ہے دعا استخارہ اپنے لیے خود کرے اور اس کا کیا دعا ہے اے اللہ جو کام میں شروع کرنے والا ہوں اگر یہ میرے لیے بہتر ہے سب میں بار اکلی فی اللہ اس کو میرے لیے برکت عطا فرمائے بارکلی فی اے اللہ برکت دے دے اس کو کہ یہ برکت کی دعا انسان اپنے لیے کرتا ہے تو استخارہ فی نفسی انسان اپنے لیے کرے لیکن ہمارے معاشرے میں دین کے تعلق سے جہالت ہے دین فروش بیٹھے ہوئے استخارہ سینٹر کھول نہیں ہے آئیے استخارہ کرائیے اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہن کے لیے اپنے معاملات کے لیے استخارہ کروائیے وہ آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے بہتر کیا ہے اس سے برکر جہالت کیا ہو سکتی ہے آپ کے پاس اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے اللہ سے مشورہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے جس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے پھر اس سے بڑھ کر ایک اور موقع آپ کسی شادی میں شریک ہے نکاح کے بعد ہر کوئی مل رہا ہو ہوتا برکت ہر ایک کو چاہیے لیکن برکت کے لیے جو الفاظ شریعت میں سکھائے کا معنی یہ کہ برکت کا رونا تو سارے روتے ہیں کہ برکت نہیں ہے برکت نہیں ہے لیکن حصول کے لیے دلچسپی بالکل نہیں ہے اگر ہوتی تو یہ الفاظ جو شریعت میں سکھائے ہیں ان کا کما حق ہوں انسان استعمال کرتا اور اپنی زبان سے ادا کرتا دعا یاد ہے اکثر ایسے ہوں گے جن کو نکاح کے موقع پر دلہا کو دی جانے والی دعا جو برکت اور برکت سے بھری ہوئے یاد نہیں ہے بارک اللہ و بارک علیہ و جمع فی خیر اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے اللہ تعالیٰ تم دونوں کی زندگی میں برکتوں کو بھر دے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بھلائی کے ساتھ جمع کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے برکت ہی برکت سے بھری ہوئی ہے لیکن اگر سب کچھ کہہ دے آپ دلہا کو دلہن کو لیکن یہ الفاظ ادا نہ کریں جو برکت پر مشتمل ہے جو جامع ترین دعا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ برکت دینے کے تعلق سے برکت حاصل کرنے کے تعلق سے دلچسپی نہیں رکھتے اگر ہر نکاح میں ہر شخص اس دعا کو یاد کر کے دعا پڑھنا شروع کر دے دعا دینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کے اندر ان کی زندگی کے اندر برکتوں کو نازک فرما ہزاروں کی تعداد میں اسے دعائیں ملیں گی برکت پھر آپ کھانا کھاتے ہیں کھانے کی دعا سکھائیے اس پہ بھی برکت کے الفاظ ہیں اللہ بارک باریک لانا پی ہی بر زک نہ کھائی اللہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اس پہ برکت نازل فرما دیں اور مجھے اس سے بہتر رزق اتنا فرما دیں ہم نہ کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہوتی ہے نہ کھانے کے بعد کی دعا یاد ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے برکت پھر دودھ پینے کی دعا سکھائیے اللہ مبارک لانا فی الحال اللہ اس میں برکت دے دے اور اس میں اضافہ فرما دے ہم جگ کے جگ دودھ پی جاتے ہیں لیکن دعا یاد نہیں ہمیں پھر کسی دعوت میں شریک ہے انے کے آداب سکھائے اس کے بعد جب کھانے سے فراغت ہو تو آپ نے دعا دینی ہے دعا کیا ہے اللہ باریک لاہوں کی اے اللہ اس ویزبان میں جو ہمیں کھانا کھلایا ہے اے اللہ اس کے اس کھانے میں برکت برکتہ فرما دے اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے اسے معاف فرما دے ہمیں وہ دعا یاد نہیں یہ خاص مواقع جس ہے جس کا اندازہ لگائے شریعت نے برکت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے ان خاص, ہر عام و خاص کی زندگی میں آنے والے مواقع پر دعا سکھا کر دعا کو یاد کیجیے دعا پڑھیے دعا دیجیے تاکہ یہ برکت جو ہماری زندگی میں जिंदगी بے چینی سی ہے بے قراری سی ہے اور سکون کا نہ ہونا ہے برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان الفاظ کو بار بار دہرا کر پڑھ کر پیش کر کے اللہ سے وہ دعا وہ برکت حاصل کر سکتا سک پیارے پیغمبر علیہ سلاحت وسلام موقع کر موقع برکت کی دعا کر دیا کرتے تھے سید الحان رضی اللہ تعالی ہیں نبی اسلام کی میں نے خدمت کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کیا دعا ہے اللہ باریک لہو فیا آل اللہ اس کے اہل و عیال پر اس کے مال میں برکت فرما فرماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت کی دعا میرے لیے اس طرح باعث خیر بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برکات اللہ تعالیٰ نے برکات کے خزانے کھول دی فرماتے ہیں میری زندگی میں عمر ایک لمبی ملی اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی زندگی میں بیٹوں کی بیٹوں کی اولاد بیٹیوں کی اولاد سو سے تجاوز کر گئی تھی بات لکھا ہے ایک سو پچیس اپنی زندگی میں پوتے پوتے اور نواسے نواسیوں کی تعداد ایک سو پچیس کو پہنچ گئی تھی اور مال مدینے میں لوگوں کا مال باغ سال میں ایک دفعہ پھل آتا تھا اور میرا باغ سال میں دو دفعہ پھل آتا تھا جب کوئی زکاط لے کر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ مسلم آ رہی اللہ ان پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے ام سلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اے اللہ ان کا یہ جو بچہ فوت ہوا ہے جس پر انہوں نے صبر کیا ہے اے اللہ بہتر سلا فرما فرقت فرما اللہ نے بیٹا دے دیا اور اس بیٹے سے اللہ نے دس کرا قرآن, قرآن قرآن کریم کے کرا کو پیدا فرمایا جو جلیل القدر بنے ساد ربی اللہ تعالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہ بارک لہو فرماتے ہیں آپ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا نیک اور صالح بچہ عطا فرمایا جو ایک عظیم خطیب اور اسلام کے عظیم دائی بنا یہ برکت ہے جس کی اہمیت سے انسان کو زندگی میں نفع ہی نفع ملتا ہے جس کے آنے سے انسان کی زندگی میں چین اور سکون ہی سکون ہوتا ہے یہ برکت کہاں ہے کس زمانے میں کس جگہ میں کس چیز میں کس شخصیت میں ہے اور ان کے حصول کے کیا ذرائع ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی نے اور اس کے پیغمبر نے یہ وضاحت کر دی ہے برکت کے مواقع برکت والے اعمال اور برکت والا زمانہ اور جگہ جگہ میں روئے زمین پر دو قسم کی جگہ ہے خیر و بخا مساجد سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے برکت کی جگہ ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا برکت ہے اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک جماعت کا ایک اجر ملے گا جماعت کے ساتھ مسجد ملا کر نماز پڑھنے کا ازر کتنا ہے سپائیس درجات قدم پر, پر گھر سے باقو ہو کر مسجد کی طرف آتے ہیں ایک ایک قدم پر آپ کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں آپ کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں یہ بل کہتے اور پھر اگر آپ کا یہ سفر مسجد اقسا کی طرف ہے وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہے کہ پانچ سو نمازوں کا ثواب ملے گا مسجد کبا جاتے جا ہیں دو رکار نماز پڑھتے ہیں عمرے کے برابر ثباب ملے گا مسجد نبی جا کر نماز پڑھتے ہیں ایک ہزار نمازوں کا ثواب ہے مسجد حرام جا کر نماز پڑھتے ہیں ایک لاکھ نمازوں کا سباب ہے یہ برکت عرفہ مقام بھی عظیم ہے اور زمانہ بھی عظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آرافا کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے اللہ کا فخر کرنا یہ بھی سے برکت ہے اور اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دینا یہ بھی سے برکت ہے सा سا دن ہے نوزل حجا جگہ کون سی ہے میدان وارا فا تو یہ دن اور جگہ برکت ہے جہاں تک اشیاء کی بات ہے تو کتاب اللہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا کلام ہے جو بابرکت ہے خود اللہ نے فرما بہادا کتاب مبارک یہ قرآن یہ کلام اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے بھائی سے برکت بنایا ہے جگہ ہے یا چیز ہے برکت کیا ہے کیسے حاصل ہوتی ہے مثلا قرآن کریم ہے اللہ نے اس کو مبارک بنایا یہ برکت کیسے ہوگی چومنے سے آنکھوں کو لگانے سے سر پر رکھنے سے یا بیٹی کی رخصتی میں اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کرنے سے یا خوبصورت گلاب کے اندر اسے چھپا کر گھر میں رکھنے سے بالکل یہ برکت پرانے کریم کو پڑھنے سے ہوگی ایک ارب پڑھو گے تو دس نیٹیاں ملیں گی سورت الباقرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر ہے اخبوا برکتن برتوا حسرت سورہ بکرا کو پکڑ لیتا ہے اس کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکات کا نظول فرما دیتا ہے جو اسے چھوڑ دیتا ہے اسے نہیں پڑھتا اسے شرمندگی ندامت اور حسرت کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی نے اپنے پڑوسی فادہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ رات کو قیام میں سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھتے حالانکہ حافظ قرآن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا فرمایا کیا معاملہ ہے فرمایا سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے اس لیے پورے قیام میں یہی پڑھتا ہوں آپ آب نے ابو سعید سے کہا لگتا ہے تمہیں سورہ اخلاص کی اہمیت معلوم نہیں ہے قرآن یہ سورہ اخلاص پورے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے قرآن کے دس پاروں کا ثباب ملے گا تین دفعہ مکمل کرو تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثباب دے گے یہ برکت ہے قرآن کے دو حصے ہیں ایک مضامین کے اعتبار سے اور ایک الفاظ کے اعتبار سے پورے قرآن کی جو برکت ہے کلام الرحمان کے اعتبار سے وہ ایک جیسی ہے کوئی بھی سورت کوئی بھی حرف پڑھ لیں دس نیکیا ملیں گی کوئی بھی سورت پڑھ لیں لیکن مضمون کے اعتبار سے سورہ اخلاص پورے قرآن کا ایک تہائی مضمون پر مشتمل ہے جو توحید ولوحیت پر مشتمل ہے اس لیے مضمون کے اعتبار سے اسے سلسل سن قرآن کا حل اس کا یہ اجر ہے مضمون کے اعتبار سے یہ فضیلت اسے حاصل ہے تو قرآن کے تعلق سے چار قسم کا اپنا تعلق قائم کر لیں یقین جانے یہ قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق آپ کو مبارک بنا دے گا آپ کا وہ لمحہ آپ کی زندگی کی وہ گھڑی وہ وقت جو قرآن کے ساتھ گزرے گا وہ سارے اوقات سے مبارک وقت ہے تبارک الدی ہوئی الملک اللہ کی ذات بابرکت ہے اس کا کلام بھی بابرکت ہے سب سے زیادہ مبارک کلام ہے تو اللہ کا ہے چار طرح کا تعلق نمبر ایک اپنے چوبیس گھنٹوں میں کوئی بھی ایک وقت مخصوص کر لے قرآن کریم کی کسی مخصوص مخصوص آیات کو پڑھنے کے لیے اپنا حصہ مخصوص کر لے میرے قرآن سے اتنا حصہ ضرور پڑھنا ہے دو آیا چار آیات پانچ آیات جتنا آپ کو روٹین کے ساتھ احب ادبا محب انق عدیس کی روشنی میں اللہ کو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اب ایک پارا نہ ختم کرے آدھا پارا نہ کرے تو نہ کرے کم از کم ایک پیج دس آیات پڑھ لے لیکن مخصوص کر لے کہ میں نے روز پڑھنا ہے کچھ بھی ہو جائے دوسری چیز ترجمان جن آیات کو آپ نے پڑھنا ہے ان میں سلیکٹ کر میں نے ایک آیت کی تفسیر پڑھنے ہوں. دنیا کی ہر شخصیت کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پتہ نہیں مجھے کیا پیغام دیا آپ کو نہیں آتا ہم میں سے ہر شخص اس بات کا شاہد ہے آپ کو کوئی میسج ملے جب تک اس کا مکوم نہ سمجھ لے آپ کو چین نہیں آتا پتہ نہیں کیا میسج ہے اور اللہ تعالیٰ کا میسج ایسے ہی پڑھا رہے ایسے ہی رکھا رہے اس کو میں نہ سمجھوں میں نہ پڑھوں تو برکت کہاں سے آئے گی یہ ہمارے لئے دستور حیات ہے جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں فسادات ہیں بے امنی بے چینی اس لیے اللہ کے پیغام کو ہمارے دستور حیات کو ہم نے معطل کر دیا ہے اسے چھوڑ دیا ہے جو صرف قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہے ان کی زندگی میں وہ برکت جو سمجھ کر آنی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی سمجھیے ایک منتخب کر لیجئے دو آیت منتخب کر لیجئے آپ یقین جانیے آپ کی دس آیات کو پڑھنا اس سے افضل ہے ایک آیت کو سمجھ لیں گے ابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے فرمایا عبوزر. اگر تو قرآن کریم کی دو آیات کو سیکھ لے ایک یا دو آیات کو تو تیرے لیے سو رکعات سے افضل ہے سو رکعات سے افضل افضل حساب تو میرے سو رکعات اگر کوئی پڑھتا ہے کچھ اور نہ پڑھے صرف سورت الفاتحہ کو لگا لے سورت الفاتحہ کی سب سات, سات آیات ہے سو کے ساتھ ضرب دے دے تو یہ سات سو آیات بنتی ہے ایک آدمی سات سو آیات کو پڑھتا ہے آپ نے فرما ابو ذر اگر کلام اللہ کی ایک آیت یا دو آیات کو سمجھ لے سیکھ لے ان سو رکعات سے یعنی سات سو آیات کے تلاوت کرنے سے افزا ہے اللہ کے کلام کو سمجھایا اس کے مفون کو سمجھایا اس میں آپ کے لیے رائے ہدایت ہے آپ کے لیے کامیابی ہے اللہ سے تعلق جڑے گا اللہ کی مارفت ہوگی اس کے دین کی مارفت ہوگی اس کے پیغمبر کا مقام معلوم ہوگا ان دو آیات کے اندر جو آپ نے سمجھ اور سیکھی. تیسری چیز آپ ہپس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ انسان جس کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے تو حصہ نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے ویران گھر کی طرح ہے جو خوف زیادہ ہوتا ہے ہو. ہو, ہو, کیفیت کی ہو. کریم کا کوئی حصہ یاد نہ ہو اس انسان کی مثال اسی خوف زیادہ ویران اور اجڑے ہوئے گھر کی طرح پورا پرانا حصہ کرے لیکن کم از کم وہ صورتیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ سور کے جلح جاتا ہے جمعہ کی نماز میں جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پھر سورہ کہف ہے پھر آخری پارے کی کچھ سور جو عمومی طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک آیت کو بھی یاد کریں ایسا وقت آپ کے پاس آئے گا جب آپ کئی پاروں کے حافظ بن جائیں گے صرف جب انسان کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نہیں کر سکتا تو آپ نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے قرآن کریم کو آسان بنا دی ہے آسان بنا لی ہے کوئی بھی شخص کسی بھی عمر کا قرآن سے تعلق جوڑ لے بڑھاپا ہی کیوں نہ ہو ایسے ایسے شخصیات موجود ہیں ہمارے اسلاب پہ جو بڑھاپے کی عمر ہے چند مہینوں کے اندر قرآن کو حفظ کر لیے لیکن دنیا کے اندر ایسا جب دل لگا لیں گے تو قرآن سے تعلق ہمارا قائم نہیں ہوگا چوتھا اور آخری جس آئے کو آپ نے پڑھا ہے جس کی تفسیر جانی ہے جس کو آپ نے حفظ کیا ہے اس آیت کو عملی زندگی میں بھی لے کر آئے احکام عبادات معاملات معاشرت معیشت حقوق اللہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی وہ آیت جس کو آپ نے سمجھا ہے اپنی زندگی میں عملی تشکیل دیں اسے اور ثابت کریں کہ میں نے اس آیت پر عمل کیے ان چار قسم کے تعلقات کو قائم کرنے کے بعد دیکھیں آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے آپ گلے میں لٹکا لیں آپ جیب میں رکھ لیں گھر میں سجا لیں آپ کچھ بھی کر لیں پانی میں گھول کر پی لیں آپ کو برکت نہیں آئے گی یہ برکت اسی طریقے سے آئے گی جو چار طرق میں نے آپ کے سامنے رکھے قرآن شفا ضرور ہے آپ کے جسم کی شفا ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سب سے اولین جو بنیادی صورت نازل فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے شفا صدور ان سینوں میں جو روحانی بیماریاں ہیں اللہ نے اس کا علاج رکھا ہے اس قرآن ایک بندہ نماز پڑھتا نہیں ہے اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے بازاروں میں شور و گل ہے بازاروں میں چکھ و پکار ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے برکتوں کے حصول کے لیے قرآن سے لکھے ہوئے تاویزات گلے میں بھرے ہوئے ہیں تو برکت اور سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکے سب سے پہلے اپنا عملی ثبوت اس قرآن کی روشنی میں مہیا کریں پھر دیکھیں آپ کی زندگی انقلاب کیسے آ گئے شخصیات اللہ تعالی نے انبیاء کو اور انبیاء کے بعد امت میں صالحین کو بابرکت بنایا ہے لیکن انبیاء کی برکت جدا ہے صالحین کی برکت جدا ہے انبیاء کی برکت کیا ہے انبیاء کا وجود بھی بابرکت ہے ان کا جسم بھی بابرکت ہے ان کے بال بھی مبارک ہے اور ان کا لعاب مبارک ہے ان کے جسم سے لگنے والا پانی مبارک ہے یہ ان کے استعمال کی اشیاء مبارک ہے لیکن صارقین ان کی برکت شخصیت میں نہیں ہے کہ آپ ان کے لعاق کو چاٹنے لگ جائے ان کے استعمال کی کسی چیز کو چومنے لگ جائے آپ ان کی جوتی کو اپنے گلے میں لٹکا لیں ہاں ان کی برکت کیا ہے ان کی دعا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان نما تن سرونا و ترزک بے ذافائی کو دعوت تمہارے جو زوافا ہے تمہارے بزرگ بڑی عمر کے جب تمہارے لیٹ لوگ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے تمہاری مدد فرماتا ہے لیکن کیسے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے بڑھاپے کی وجہ سے اور ان کی نمازوں کی وجہ سے ان کا نیک ہونا ان کا صالح ہونا ان کا اخلاص اور ان کا بڑھاپا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندو پر رحمت نازل فرماتا لیکن انبیاء ان کا وجود باعث برکت ہے ان کی شخصیت باعث برکت ہے جیسا کہ وہ حدیث اور بن مسعود سکا پیڑ سولہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدے کو تشکیل دینے کے لیے آیا جو منظر دیکھا اپنی قوم کے پاس جا کر بیان کیا میں وفد کی صورت میں قیس اور کسرا کے پاس بھی گیا ہوں بڑی بڑے بادشاہت کی سلطنتیں دیکھی ہیں لیکن کسی بھی سلطنت میں اس بادشاہ کی تازی مسطرح نہیں ہوتی تھی اصحاب محمد محمد جس طرح محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے۔ آپ علیہ اللہ کے مبارک سے لواب مبارک آپ باہر نکالتے تو کوئی بھی صحابی اس لعاب مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیتا بلکہ اٹھا کر اپنے جسم کے ساتھ من لیتا وزو فرماتے آپ کے جسم سے لگنے والا وہ پانی صحابہ اکرام ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اگر کسی کو نہ ملتا تو اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی اس بلل کو لے کر اپنے جسم سے لگا لیتا تاکہ یہ برکت مجھے بھی نصیب ادھر حکم ملتا اپنی گردنوں کو جھکانے کے لیے تیار ہو جاتے یہ تعزیم یہ محبت میں نے کہیں نہیں دی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو فرما رہے تھے مصدور حاقم کی روایت صحابہ اکرام ادو کا پانی لے رہے اور ایک دوسرے سے جھپڑ رہے اور اپنے جسم سے لگا رہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں کیوں کر رہے ہو تو صحابہ اکرام نے فرمایا حکم اللہ, و رسول اللہ اس کے رسول سے شدید محبت ہے اے اللہ کے رسول آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کے اس جسم سے لگے ہوئے پانی سے بھی محبت ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اے میرے صحابہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو فلیس اگر محبت مجھ سے کرتے ہو تو یہ یاد رکھو میری محبت تقاضا کرتی ہے زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا جب بھی بات کرو تو سچائی کے دامن کو اختیار کرتے رہنا جب بھی امانت دی جائے خیالت مت کرنا اور کبھی بھی اپنے ذات سے کسی کو تکلیف مت دے برکت کے لیے امان صالحہ ضروری ہے اگر امن آپ کی زندگی میں نہیں ہے کتنی بھی نیک شخصیات موجود ہیں اگر اجتماعی سطح پر برائی ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالی برکتیں نازل نہیں کروا نیک لوگ موجود ہیں صالحین موجود ہیں اولیاء اللہ موجود ہیں لیکن یہ برکتیں کیوں نازل نہیں ہو رہی اس لیے کہ اجتماعی سطح پر انتہائی زیادہ برائی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں صحابہ اکرام مبارک شخصیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ایسا دور آئے گا جب لوگ غزوہ کریں گے اور اس غضبے میں ایک صحابی کے ہونے کی وجہ سے اللہ فتح آتا فرما دیں گا پھر ایسا دور آئے گا تابین غزوہ کریں گے تب تابین غزوہ کریں گے تب تابین کو فتح ملے گی ایک تابی کی وجہ سے جس نے محمد اور رسول اللہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہوگا اس وجہ سے اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے گا یہ اچھے لوگوں کی صحبت کے اثرات ہیں اگر بڑے پیمانے پر خطا ہو چھوٹی سی خطا ہو تو اللہ تعالی برکت کو چھین لیتا ہے غذبہ میں مسلمانوں کو فتح مل چکی تھی فتح مل چکی تھی کامیاب ہو چکے تھے لیکن اجتماعی سطح پر ایک غلطی ہو گئی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جبات پر پچاس صحابہ ہوا برل سب کے سب نیچے آ گئے جب نیچے آئے تو نتیجہ کیا نکلا مسلمانوں کی یہ فتح شکست میں بدل گئی اللہ نے وجہ کیا ذکر کی ہے اللہ نے وہ فتح و برکت کیسے چھین لی حقائدہ فصل تم وہ تنازع تم فی تمہارا اطلاع تمہارا تنازعہ تمہاری نافرمانی شکست کی وجہ بند بابرکت شخصیات موجود ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب اجتماعی صدا پر وہ غلطی کو دیکھتا ہے تو اپنے بندوں سے اس رحمت کو چھین لیتا ہے تاکہ وہ بندے لوٹ آئے اسے تو صحابہ اکرام کا ایک طرز عمل ایک عظیم نکتہ میں سمجھا تھا اس نکتے کو سمجھ وہ نکتا یہ ہے صحابہ اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو جو آپ کے مو مبارک سے نکلا اسے زمین پر گرنے نہیں دیا آپ کے پسینے کو جمع کر لیا خوشبو میں شامل کر لیا جن شخصیات کی اللہ کے رسول سے محبت یہ ہو کہ آپ کے زبان مبارک سے منہ مبارک سے نکلنے والا لعاب اسے نیچے نہیں کرنے دیا تو رسول اللہ صلی سلم کے زبان مبارک سے صادر ہونے والے اقوال اور فرامین اور سنن کو کیا وہ گرا سکتے ہیں بالکل محبت یہ جب محبت کا پیمانہ تبدیل ہو جائے کوئی کالی کمنی کو پکڑ لے کوئی جھوٹوں کو پکڑ لے کوئی بالوں کو پکڑ لے اور کوئی کسی چیز کو پکڑ کر بازاروں میں سدائیں لگانے لگ جائے پھر ان کی زندگی میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے برکت پر مشتمل نکلنے والے فراہمین ان کی زندگی سے ختم ہو جاتے آج ددات اور خرافات کے علاوہ کیا ہے جو فرامین آپ کی زبان سے نکلے آپ کے زمانے مبارک سے نکلے ہیں انہیں چھوڑ دیا گیا ہے جو آپ سے متعلقات چیزیں ہیں جو ثابت شدہ بھی نہیں ہے انہیں پکڑ لیا گیا اور اسی گئی ہے جانو پر بار. ان کے اخلاق کو دیکھیں ان کے عقائد کو دیکھیں ان کی نماز کو دیکھیں ان کا طرز عمل کو دیکھیں منہج نبی سے بالکل متصادر نہیں تو کہاں سے برکت آئے گی جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور برکت کا حصول اگر یقینی بنانا ہے تو ایک ہی چیز میں ہے اور وہ چیز ہے رسوئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اسی اتباع سے برکت ملے گی جو شخصیت با برکت ہے اس شخصیت کے ساتھ ایسا تعلق ایسا بہترین تعلق جو سچی اتباع پر مشتمل ہو آپ کی زندگی میں برکات کو لے کر آئے گا یہ ایک برکت کا مفہوم ہے بہت سارے اعمال ہیں جو برکت کے تعلق سے ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دو جو آج ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہے جو اخوت اسلامی اخوت ہے اگر آپ نے اس اسلامی اخوت اور بھائی چارگیوں کو قائم کیا ایک دوسرے کا لحاظ رکھا ایک دوسرے کا خیال رکھا تو برکت آپ کی زندگی میں شامل حال ہو جائے گی وغیرنا اجتماعی سطح پر یہ جو ایک مضر بیماری ہے ہم نے بھائی چارگی کا خاتمہ کر دیا ہے ہر شخص بیچنے والا ہے یا خریدنے والا ہے ایک دوسرے کو ختم کرنے کے چکر میں ہے مال کو سمیٹنے کے چکر میں ہے دھوکا دہیانت فراڈ اور مال کو لوٹنا ایک دوسرے سے مال کو ہڑپ کر لینا اس سے اچھا وہ آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا نتیجہ تن او اپنے مال کو بنانے کی کوشش کرتا ہے کسی چیز کو بیچ رہا ہے تو دھوکہ دیتا ہے خرید رہا ہے تو دھوکہ دیتا ہے بیچ رہا ہے تو دھوکہ دیتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دو تجارت کرنے والے تجارت کرتے ہیں سچائی کے ساتھ کسی چیز کو بیچتے ہیں امانت کے ساتھ کسی چیز کو خریدتے ہیں امانت کے ساتھ بوری کا لہما فی بے اللہ تعالیٰ ان کی بے کے اندر تجارت کے اندر اللہ برکتوں کو بھر دیتا ہے یہ برکت ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے تھوڑے سے نفع میں خوشحالی کو لے آتی ہے اگر یہ چیز آپ کے اندر رہی ہے تو کچھ بھی کر لیں برکت حاصل نہیں ہو سکتی اسلامی اقوت کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو تھامنے سے اللہ رب العزت زندگی میں انقلاب اور برکات کو نازم فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم محمد ہے اس کا حصول ہمیں یقین بنانے کی توفیق فرما دے اس برکت کے تعلق سے جو چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں اللہ اسے اختیار کرنے والا بنا دے وما توفیق اللہ واخر الحمدللہ رب العالمین